بہت سے چہرے اس دن ترو تازہ اور آسودہ حال ہوں گے اپنے اعمال سے خوش ہوں گے بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے جہاں کوئی بےہدا بات کان میں نہ پڑے گی جہاں چشمے جاری ہوں گے اور اونچے اونچے تخت ہوں گے اور آب خورے رکھے ہوئے ہوں گے اور ایک قطار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے اور مخملی مسندیں پھیلی پڑی ہوں گی سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے نیکیوں پر انعامات پچھلی آیتوں میں چونکہ بدکاروں کا بیان اور ان کے عذابوں کا ذکر ہوا تھا تو یہاں نیک کاروں کا اور ان کے ثوابوں کا بیان ہو رہا ہے تو فرمایا کہ اس دن بہت سے چہرے ایسے بھی ہوں گے جن پر خوشی کے اور آسودگی کے آثار ظاہر ہوں گے یہ اپنے اعمال سے خوش ہوں گے جنتوں کے بلند بالا خانوں میں ہوں گے جس میں کوئی لغو بات کان میں نہ پڑے گی جیسے ایک اور جگہ فرمایا لا يسمعون فيها اس میں سوائے سلامتی اور سلام کے کوئی بری بات نہ سنیں گے اور فرمایا لغ فی ہے ولا تحسیم نہ اس میں بےحودگی ہے نہ گناہ کی باتیں اور فرمایا ہے لا يسمعون ولا اللہ قیلن سلاما نہ اس میں فضول گوئی سنیں گے نہ بد باتیں سوائے سلام ہی سلام کی اور کچھ نہ ہوگا اس میں بہتی ہوئی نہریں ہوں گی یہاں نکیرا اس بات کے سیاق میں ہے ایک ہی نہر مراد نہیں بلکہ جن سے نہر مراد ہے یعنی نہریں بہتی ہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کی نہریں مشک کے پہاڑوں اور مشک کے ٹیلوں سے نکلتی ہیں اس میں اونچے اونچے بلند و بالا تخت ہیں جن پر بہترین فرش ہیں اور ان کے پاس حوریں بیٹھی ہوئی ہیں گو یہ تخت بہت اونچے اور دخامت والے ہیں لیکن جبھی اللہ تعالیٰ کے دوست ان پر بیٹھنا چاہیں گے تو وہ جھک جائیں گے شراب کے بھرپور جام ادھر ادھر قرینے سے چنے ہوئے ہیں جو چاہے جس قسم کا چاہے جس مقدار میں چاہے لے لے اور پی لے اور تکیے ہیں ایک قطار میں لگے ہوئے اور ادھر ادھر بہترین بسترے اور فرش باقاعدہ بچھے ہوئے ہیں